سورت الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی اقتلام حساب ہوں وہ غفلتی مور دون لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں ما میں من ہوں میں ذکر مذہب میں محدت نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت نئی صورت ہم ناگرک کرتے ہیں نئی آیتیں بھیجتے ہیں علمس ہما وہ مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں وہم رمور لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں لا اوبالیانہ انداز میں سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے طبیعت جو ہے ان کی چونکہ اس کے اندر وہ لا بالانہ پڑھ ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں لاہیت القلو مہوم ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے وہ اسد النجمہ الدین ظلم اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجمہ کرتے ہیں دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں ہر حاضہ اللہ بشرم مسل کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہیں یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا ناؤ چل گیا اسد اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھائی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقع چن وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے بات بڑی صحیح کہی ہے جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزری مجھے معلوم ہوتا ہے تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے الدا حل حاضہ اللہ بشروم اس نے تم کام پاگل ہو رہے ہو خام تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ محمد سوائے کہ تم جیسے ایک انسان ہے افطاطن سہ روان تن تم تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ سب ایک جادو ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور اب تو جادو کا شکار بننا چاہتے ہو قال ربی یعلم لب <الْقَوْر> اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی آپ کو جو سدما پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو وردلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے کال عربی یا لب القل آف اسلام کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں وہ بہت سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے بل قالو اضاس و احلام وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سے ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں بل افطرا ہو پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ خود جان بوجھ کر کھڑا ہے انہوں نے یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے افطرح انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو بل ہو شاعر کبھی کہتے تھے نہیں نہیں ہے شاعر ہے شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے فلیات نا بے آیت ان کما تو اب اگر واقعاً یہ رسول ہیں تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے ماں امنت قبل ہوں ان قبیت لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو دکھائے گا کیا وہ ایمان لائے نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا افاہم یوم نون تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے کہ اگر انہیں مولتا دکھا دیا جائے وماسلم قبل قلعہ جال نوح الیہم اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو مردوں کو نو ہی ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے فسٹ الکر ان کن تم لات تو اے لوگو اے قریش اے مکے کے لوگوں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو تم پوچھ لو یہودیوں سے نسلانیوں سے آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے وہ کھانا کھاتے تھے ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے جو بن باپ کے پیدا ہوئے ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے مارش اللہ قبل کا اللہ رجال الرحیم فص ال ذکر پہلے خطاب پہلے حصے میں عائد کے حضور سے ہے لیکن پھر روڑ گیا اب وہ کتاب کن سے ہے اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے جیسا انسان ہے کیوں اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو کیوں اس کی بات مانتے ہو تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا ان سے پوچھ لو کل تو اللہ تعالیم وما جالنا ہوں جسد اللہ یا ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو وما کانو خالدین وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے ان کو موت آئی ہے ان کا انتقال ہوا ہے صدم لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا فان جے انہیں ہم نے نجات دی ہم نے لوہ کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا ہم نے حوج کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی ہم نے سالے اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا ہم نے لوت اور ان کی بیٹیوں کو بچایا ہم نے موسا اور بنی سائی کو بچایا اور پھر کو گھر کیا فان ہم نے کو نجات دی ومن نشا اور جس کو ہم نے چاہا وہ اہلکن اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے رقدم کتاب لوگوں دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے نادر کر دی ہے فی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے ذکر کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ذکر تمہارے حصے کا ذکر تمہارے حصے کی نصیحت تمہارے حصے کی تعلیم تمہارے لیے جو ہے اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ حضور نے فرمایا قریب ایک بہت بڑا فتنہ رنما ہوگا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کیا میں نے پوچھا بل بکھر جو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا بچنے کی سبیر کون سی ہوگی تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کتاب اللہ فی خبر ما و ماں و نبا ماں با اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے جو بھی ہماری سچویشن ہوتی ہیں جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں نقد الم کتاب فی ہے ذکر کم افلا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کم قسم نا منقر یمکان ضال و شاء یرونا مسا کے مسا کے نقم لاسل عصیم اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں گنہ گار تھیں جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے بانشارا باز اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخری اور قوموں کو قومنوہ کے بعد قوم عاد قوم عاد کے بعد قوم سمود فلمس باسنا تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے جب اس کے آثار شروع ہو گئے ادا ہوں منہا یلکز تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑ لیں لات اب ایڑیاں نہ رگڑو ورجے وہ او ہو کس طرف ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے وہ مساقی نے کم اور اپنے انہیں مسکنوں میں جاؤ محلات میں جاؤ حویلیوں میں جاؤ لال نقل تسلون شاید وہاں کوئی تمہاری لیے کوئی تمہارا قرسان حال ہو کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو کالو یا ویلنا النا کنا و عالمین حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے ہم ہی گناہگار تھے ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر چتم ڈھایا ہے فماد عالت تل کا تو یہی وہ کہتے رہے یہی ان کی بات رہی ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی حتیٰ جالنا ہوں حسین یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا دو الفاظ آئے ہیں حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی اس کھیتی کے مانند جو کٹ چکی یا خامدین وہ آگ جو بدھ چکی وہ شولا کے جو بدھ چکا اور راک بن کر رہ گئی ہو بجھی ہوئی راکھ یا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو کر رہ گئی وما خلک نہ سما و لب وماں اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے ماں ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے لردن ال تخل اللہ عن اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے لخد اللہ اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے ان کو نا اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہے اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اٹل ہیں وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغیر ہیں بل نق و بالحق علبات یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں سپنگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا ایک نظریہ دیا تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کاڑ رہا ہے اضل ستائی مروس چراغ مصطفی ویسے شرار بول احبی یہ حک و بادل کی ایک کشا کشاک چل رہی ہے دشمنی ہے آزادیل شیطان عین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں اور اللہ کے نیک بندے انبیاء امبیا رسول اوریا اللہ صدیقین شہداء یہ سب دوسری طرف ہیں ان کے مابین نے کشاک ہے کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالی مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر یعنی یہ تصادم جو ہے ویسے تو حق و باتیں کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسو ہو جاتا ہے یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے یہ باقاعدہ مار کے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی جماعت ہوتی ہے گروہ ہوتی ہے کوئی امت ہوتی ہے کوئی اس طرح کا جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو باتیں کے سر پر دے مارتا ہے بل بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ حق کو دے مارتے ہیں باطل پر فد منگو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے فیضا ہوا ظاہر اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے ملکم الما تصفون اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست مارک کا ہونے والا جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا آرماڈون جو کرسچن ٹریڈیشن کے روح سے اور برحمۃ العظمہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ تاہا کے الفاظ میں طریقتکم المسلہ تمہارا مثالی تمہارا کلچر تمہاری تہذیب تمہارا نظام اس کو بڑا خطرہ در ہے دنیا کو ہے پھر مار کرے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے کوئی جماعت جو تحریک کوئی جماعت کوئی طاقت کوئی جمعیت جو حق کو لے کے کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم یہ گویا کہ اللہ تعالی کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا کلا کرتا ہے صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں بہر یہ نقشہ جو ہے بل نقطۂ فیضابق لہو منجی سما واتے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے فرشتے ولاق مقرر آنے عبادت ہی وہ اس کی عبادت کے استقبال کی بنا پر تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے اور اس میں نہ کسی کاہلی اور قصب کو دخل دینے دیتے یہ سب نہار وہ دن اور رات اللہ کی تصبی میں لگے ہوئے ہیں ولا اور تھکتے نہیں ہیں ابھی تخذرون کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افسائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں سے کرم سے اگر اس میں ہوتے اس آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی کوئی اور آلحیہ ہوتے تو یہاں پہ لازمن فساد علما ہو جاتا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا اللہ کے ساتھ آلحا ہوتے تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے وہ کوشش کرتے کہ بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے اس کے خلاف بغاوت کرتے اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے ایک وحدت ہے یہ اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں دو قائیں ان کا کوئی امکان نہیں ہے ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور, اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ سربراہ ایک ہونا ضروری ہے فیملی یہ ایک ادارہ ہے بہت بڑا ادارہ ہے بہت اہم ادارہ ہے اس کا سربراہ ایک ہوگا یا مرد یا عورت لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے اور رجال و قوامن عالر رسائے اماں فقر النا بادل ورما الفقو بن والد لوقانف ہیما اللہ الفسدہ اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں یہ تسنیہ ہے سنویت ہے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ اور ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی وہ اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا یا صدر درشنی ہوگا نمائشی ہوگا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹ پتلی ہوگا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے صحیح اور منطقی نظام اور توحیلی نظام جس کو کہا جائے گا وہ وہ درحقیق صدارتی نظام ہے جس میں صدر کے پاس اختیار ہے وہ ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے نوکا نتیماۃ اللہ اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور علا ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رنما ہو جاتا اللہ ہے اللہ رب لا عش عما یا اللہ پاک ہے پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں لایوسل یا فلو وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کوئی بات پوچھ کرنے والا اس سے نہیں ہے بحم یو باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا ابھی تخدم ہندو نہیں آلیہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلحا اختیار کر لیے ہیں کوئی ہاتھو برہا نقو کہیے کہ لا دلیل حاضہ ذکر ممیہ و ذکر من قبلی یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ذکر تھا ان کے لیے بھی ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے بل اکثر الحق ان میں سے اکثریت کا حال یہ کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے فہم اور اس لیے اعراض کر رہے ہیں کا بال رسول الََ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ کی کیا کی فا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس میری ہی بندگی اور پلس کرو بکال و تحد اور رحمان انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور رات بنایا وہ پاک ہے بل عباد المکرمون یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے یہ اس کے بندے ہیں اس کی مخلوق ہیں یہ فرشتے ہیں عباد المکرمون اس کے بندے ہیں ہاں باعزت بندے ہیں ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں عباد المکر اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہے وہ بھی عباد المقربول کوئی ہو چاہے شیخ عبدالقالم جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے دیکھ بندے ہیں اللہ کے انہوں اللہ کے یہاں مقام ہے بلد ہے قدم صبح کی نندا لا یس بالقول وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں بہوم میں امر ہی یا البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو چل قسم کے شاگرد ہوتے ہیں جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں لاس میں خون اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں یالم <سؤال> اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے وبا خلفاہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے بلا یشفاول اور وہ ہرگس شفات نہیں کریں گے اللہ تگا سوائے اس کے بھی جس کے لیے اللہ رابیر ہو وہ من خشیتی مشفکور اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ نرزاں اور ترساں رہتے ہیں وہ من یقل من ہوں مِنی من مندو نہیں اور جو کوئی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں بھی اللہ ہوں اللہ کے سوا فضال کا نجزی جہنم تو اس کو ہم بدلا دیں گے جہنم کا کزال کا نجی ظالمین اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں اب عالم الدین کفرات فتک نہ ہوا کیا دیکھا نہیں لوگوں نے ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بند تھے فتک پھر ہم نے ان کو کھود دیا اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے کہ جیسے کہ ہبس ہوتا ہے بند ہے کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے کہیں بارش کے آسار نہیں ہیں تو کانتا رت کن جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں پھر بارش برساتے ہیں پھر یہاں پہ ہریابل ہوتی ہے پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے لیکن اسی میں ایک اشارہ ادن بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے وہ ایک ہوموجینس ماس تھا اس میں کوئی ڈفرینسن نہیں تھی پھر اس ماس سے گیلیکسیز وغیرہ بنی ہے مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک رایدہ نظام بنا ہے تو یہ ایک ہی ہوموجینس ماس تھا کہ نا تھا رکھن فتکنا ہوا من جالنا مائک الشائن خائی اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا یعنی خلکنا نہیں ہے یعنی جالنا حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو مبدۂ حیات پانی ہے مادہ تخلیق مٹی ہے اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا وہ گارا پھر تین بنا تین نازک بنا پھر ہمائی مسنون بنا پھر سلسالین ہماری مسنون بنا پھر سلسالین کل فقار بنا ان سب سے پھر یہ سب کوئی وجود میں آیا لیکن مبدۂ حیات جو اس میں وہ پانی ہے